وَاثِ نِي وَاثِ كُشْوِهِ وَأَحْمَدُ وَانْظُرُ إِلَيْهِ رَبِّ جَنَّهُ ترجمہ بھی کرو نا الحمدللہ رب العالمین اس کے مطابق اپ کے خیال میں یہ پرابلم تھا اپنا جو نکالنا چڑھا احمد احمد نہیں احمد احمد لیٹ آ رہے ہیں ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں آنا جو ٹائم ہے سات بج کے تیس منٹ کا مطلب سپر سکے گی آپ لیٹ آ رہی مگر بڑا دیر ہوگا جو غلط آ جائے ادھر آئیں لیٹ آئیں لیٹ کیوں آئے ٹوپی بھی نہیں کہ ری بو ادھر آؤ لیٹ آئے لیٹ آ رہے ابرے ماجا تا نہیں کہنا میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا متغیر یا بدل جائے تو چکھنا نہیں ذائقہ ساموں ذائقہ نجاست کی وجہ سے نجاست کے ساتھ نہیں نجاست کی وجہ سے الباء تعلیم یہاں پر بار تعلیم کے لیے لیٹ آ رہے ہیں تو کسی بھی کہیں گے دو دو جرم اکٹھے جو اس میں پیدا ہو ہوگے آپ پڑھیں بھائی جلدی جلدی آواز سے لیٹ کلاس میں لیٹ آ رہے ہر پہ ٹوپی بھی لیا آپ پہ آیا تو آیا تھا ہاں جی پانچ نمبر حدیث آپ پڑھو جلدی جلدی پھر سبق بھی شروع کرنا آگے ادھر توجہ کرو نہ غسل کرے کھڑا ہوا کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو جمبی ہوتے آگے آپ پڑھیں آواز اونچی رکھیں والی سب کو آواز جائے آٹو چاہیے کہ نہیں بل یب طریفہ اور وہ چلو گھرے اور لازم ہے لام کمانا لازم ہے چاہیے کہ نہیں بتایا سوری کھڑا ہوٹ کیوں آئے ٹوپی بھی نہیں کرانی بنے عباس आयदान थे या उन्होंने उसको पदिका पदिका के तुलना का उन्होंने अपनी गुनाह یہ سام یس سے بھی ہے اور کاروما سے بھی ہے ہاں سامیا کے بعد سے بھی اور کاروما سے بھی دونوں طرح سام آ کیا بنے گا یج نابو اور کاروما یق روم کیا بنے گا یج نوبو سامع اور کاروما چلیں جی سبق شروع بس بس اس کا ترجمہ ترجمہ بھی پڑھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ابو ہو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے برتن کا پاک کرنا جب کتا اس میں منہ مار جائے وہ کیا ہے اَن سب اس کو سات مرتبہ دھونا ہے اَن اس کو دھونا ہے سبع ان سات مرتبہ یہ یج ہوں تو پھیلے مزارے ہے میں نے ترجمہ کیا اس کو دھونا ہے اَن اس کو دھونا ان کی وجہ سے ان جو ہے یہ پھر مزارے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ان مصدریا ان مصدریا یہ مظاہرے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تمہارے کسی ایک کے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ جب اس میں کتا منہ مار جائے کیا ہے اس کو ساس مرتبہ دھونا ہے اولا ہونا بتو راب پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اخرجہ مسلمون اس کو مسلم نے نکالا وفی عبداللہ ایک الفاظ ہیں فلیور اس کو لازم ہے کہ اس کو گرا دے انڈیل دے یعنی بتر میں جو کچھ بھی ہے اس کو گرا دے ولی ترمیدی اور ترمیدی کے لیے اقرا ہن او اولہن بتاداب آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ لیکن اولہن والی بات ٹھیک ہے اولا ہونا پہلی مرتبہ ہاں <تصح> وہ <رَيَّرَتَ> <عنه> ان ابھی ہو رہی رہتا ربی اللہ انجی ابھی کیا سیکھا ہے کل <متفج> بھی بتایا تھا اتنا ٹائم نہیں ہے ہاں جی نہیں پتا ہاں ابھی کیا سیکھا ہے وقت شاخ ہے ہاں جی اسماعی ستا مکبرہ میں سے ہے اسمای ستا مکبرہ میں سے ہے اسمای ستا مکبرہ کون کون سے ہیں مال تو ساتھ ایسے ہی لگا ہوا ہے زو اکیلا हाँ. اس کے لیے آپ کو بتایا تھا ان کا عراق بل حیرف آتا ہے اس کی شرطیں کتنی ہیں چار یہ مکبرہ ہوں مصغرہ نہ ہوں اب کی تصغیر کیا آتی ہے ابی جن نہ ہوں مکبرہ ہوں واحد ہوں تثنیہ جمع نہ ہوں تثنیہ جمع ہوں گے تو ان کا اعراد کیا آئے گا جمع والا مذاف ہوں غیر مضاف نہ ہوں اگر مضاف نہیں ہوں گے تو پھر ان کا اراد بالحرف نہیں بالحرکت آئے گا جا ابن رعت ابن مررت بی ابن یع متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر کیا پڑھیں گے جا ابھی رع تو ابی مررت بی ابھی ٹھیک ہے <تصح> اگر یا متکلم کے غیر کی طرف یعنی یا متقلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو یہ چار طرف <تصح> مکبرہ ہوں مصغرہ نہ ہو واحد ہوں تفریح جمع نہ ہوں مضاف ہوں غیر مضاف نہ ہوں جائے متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں چار شرطیں پاوکا کھڑا کھڑاؤ میں نے کیا کہا ہے بتاؤ شاباش اسماعی سطح کا اعراب بالحرف آنے کی کتنی شرطیں چار نمبر ایک میری طرف دیکھو نا ادھر نہیں لکھا ہوا مقبرہ ہوں مسزرہ نہ ہو تشنیا جمع نہ ہوں ہاں مذاق ہوں غیر مذاق نہ ہوئے متقلم او او کے غیر کی طرف یعنی یا متقلم کے علاوہ کسی اور پر پھر بتاؤ نہ ہاں واحد ہوں غیر کی طرف گزار ہاں جی سیشن آپ بتاؤ کشمیہ جمانا جے متکلم کے غیر کی طرف گزار پتہ لگ گیا یاد رہے گا نا انشاءاللہ ہاں یہ چار شکیں ہوں گی تو ان کا اعراب کیسے آئے گا عراب بل ہرف عراب بل ہرف بگرنا عراب بل حرکت آئے گا آپ لیٹ آ رہے ہیں ٹوپی بھی نہیں پہنیں اتنا زیادہ لیٹ آنا تعلیم کی شریعت میں راضیہ کی کیا رضی اللہ عنہ. نہیں پتا اتنا ٹائم نہیں منٹس مارو سکنٹ لگاؤ ہاں جی راضیہ کیا سیگا پورے پورا سا بتاؤ تک حاضر ہاں فیل آپ نے بتائے نہیں ہیں ہاں بھائی ملک بادی معلوم بابرا لیا گرد ہفت شام سے ہفت شام سے کیا ہے اصل میں تھا راوی با ہاں چلو جی رضی اللہ تعالی عنہ تعالی کیا سیگا ہے ہاں جی پورا پورا سیدھا بتاؤنا واحد مدکر خیر شیل ماضی معلوم پوری بات تعالی یا تعالی باب بھی ساتھ بتانا ہے اب تک سام سے بھی بتانا ہے پھر سیگا آپ کا پورا ہوتا ہے ایک لفظ بتانے سے سیدھا پورا نہیں ہوتا ٹھیک ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہ ان ہر فی جار ٹھیک ہے،, ہے اور انہ کے ساتھ جو ضمیر ہے ہُو یہ کون سی ضمیر ہے ہاں کہتے منصوب متصل مرسوب مستہ ہاں جی کون سی زمیر ہے مجرور بحرف جر پیچھے ان تو آگے مجرور ہی ہونی ہے مجرور بحرفے جر کالا ہاں جی کالا کیا ہے پہلے سیگا بتاؤ نا واحد ہاں پھر بتاؤ اب ہاں ہفتک شام سے ہفتک شام سے کیا ہے وا بھی اصل میں کاوالا تھا نا کالا اصل میں کیا تھا کاوالا واؤ متحرک نا قبل مکتو کو الگ سے بدل دیا کالا ہو گیا قالا, قال کالا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلبو تو یہ کیا سیدھا ہاں جی یہ کس کو نہیں آتا سید سیگا بدماش اوپر اس نے لکھا ہوا ہے وہ دیکھو تہور بنتا وقت جو اس نے کتاب والے نے لکھا ہوا ہے ہاپ کرام والے نے وہ آپ کو نہیں آئے تو یہ تو اکبر القبائر ہیں اچھا اینا کیا کی گئے ہاں یہ زرق ہے والا را والا ہاں جی والد آپ کیا سی گاڑی ہاں والا کلب کیا سیکھا ہے جامع ہے کون سا جامع کون سا قلب کیا ہے جن سے سارے کتوں کو قلب کہتے ہیں جن اے یج سلا ہوں سب آر سب آ کیا سی گئے اس میں عدد ہے سب کیا ہے اس میں عدد, عدد, عدد اولا ہن تورا آگے پڑھو جی اچھا پل یوری کہ اخرا یہ کیا تورا ہے اراکا سے. ہن ہن آگے پڑھو نبی قطاط ربو قطع رضی اللہ علیہ سے روایت ہے قال اپیل کر رہا تھی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا بلی کے بارے میں فرمایا نجسند یہ نجس نہیں ہے یہ نجس نہیں ہے گھومنے پھرنے والوں میں سے ادھر سے آ گئی کبھی ادھر سے آ گئی گھومتی پھرتی رہتی یہ نجس نہیں ہے اور خواجہ کو اس کو چاروں نے نکالا ہے وہ سہ تردھی اب خزما اس کو ترمدی اور ابن خزما نے قرار دیا ہے صحیح کہا ہے ان ابی قطا اللہ تعالی ان ان ابھی قطا تھا قتادا اس کی تا پر زبر کیوں پڑی ہے غیر مصرف, کیوں؟ غیر مصرف کے لیے تو سباب مانا صرف کے دو سباب ہونے چاہیے یا ایک سبب جو دو کے غیر مقام اس میں تانیس اور دوسری الامیت نام ہے نا قطع الامیت اور تانیس دو سبب ہیں اسباب امنا سرف کے نو اسباب کون کون سے ہیں ہاں جی کون بتائے گا اسباب مناسر کے نو اسباب ہاں جی بتائیں آپ اتنی دیر نہیں ہاں جی ہاں جی شیر یاد کرے نا ادر بہت سندر انحی ست بھی یہ طباقینہ کیا سی ہے طبافینہ طواف کی جمع ہے طوافینا علیکم کم علیکم یہ علیکم کم ضمیر کون سی ہے مجرور با حرف جر اخرب آتو ہاں جی ارب آس مراد کون ہے پہلے تین کے علاوہ احمد بخاری مسلم کے علاوہ کون ہیں ہاں ابود ترمنی صائب ابن ماجہ یہ چار ہیں آئیے تو سبق پڑھ سبق کے دوران ادھر ادھر کا کوئی سوال نہیں ہاں جی آگے پڑھوانی <سؤال> بس <سؤال> بہوڑی وعن انس بن رضی اللہ عنصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں جا عرابی ایک دیہاتی آیا عرابی کا معنی کیا ہے دیہاتی آرابی کا معنی دیہاتی بدبی آراب کی طرف نسبت ہے بوادی میں رہنے والے لوگ جن کو عرابی کہتے ہیں عراب ہو تو اس کا مطلب زیر زبر پیش اعراب دیہاتی اعرابی ایک دیہاتی آیا فبال فی صائفت المسجدی اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا۔ فزجرہ الناس لوگوں نے اس کو ڈانٹا فنههم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ڈانٹنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ فلما قبا بولہ تو جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک ڈول کا حکم دیا ڈول کو اس پر بہا دیا گیا انڈین دیا گیا مستفا کن علیہ مالکن اور مالک کیا سیکھا ہے مالک اسم فائل باب مالا کا ملی کو جا آ گا سیلوم باب یو جا ی جی اس میں منسوب ہے نسبت ہے؟, ہے, ہے نا آراب کی طرف یہ کیا اس میں منسوب سا بالا بالا کیا سیگا ہے شیل ماضی کالا یقولوں کے وزن پر فالآ تل مسجد پا ایسا کیا ہے پاسا کونا زرف کونا جگہ ہے نا زرف ہے یہ المسجد مسجد کیا ہے یہ بھی زرف ہے باپ سایہ یقو تھے پا جا جا زاجارہ کیا سی گا زاجارا والوں ہاں زاجارہ ہو یہ ضمیر کون سی ہے ہاں جی وہ ضمیر کون سی ہے زاجارا کیوں منسوب متصل مفعول بن رہی ہے ڈانٹا اس کو مقول بھی ہی ہے مفعول ہونے کی وجہ سے کیا بنے گی منصوب اور چونکہ یہ سیل کے ساتھ جڑی یہ تو کیا ہو گئی متصل منسوب مستصل زاجارا ہن ناسو, ناسو اس کی سین پر پیش کیوں پڑی ہے ضمہ کیوں ہے فائل کس کا زاجارا کا جاجارا کا فائل ہے فنہاہم ہاں جی گئے ماد نہا یا نہا نہا ہم یہ ہم ضمیر کون سی ہے منسوح متر فیل منا کیا ان کو مقل بن رہی ہے رسول اللہ رسول کی لام پر پیش کیوں پڑی ہے فائل, فائل کس کا نہا کا رسول اللہ اللہ زیر کیوں پڑی ہے کس کا رسول کا رسول کا مداخلت ہے پلما قبا بہلا کیا سی گا قذا یا قبا ان کی بہلا پر زبر کیوں پڑی ہے فائل فائل تو منفو ہوتا ہے ہم تو اس کو منسوخ پڑھ رہے ہیں مقول ہے مقول ہے کلا کا مقول ہے بولا ہو اور یہ ہو ضمیر کون سی ہے جب اس نے کیا مکمل کیا بولا ہو اپنا پیشاب اپنا پیشاب اس نے پورا کر لیا مجرور با اضافت مجرور با اضافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا سیگا ہے اوہ ریکا احریق علیہ اوہ یہ کیا سیگا ہے ہاں اراکا یوریکو سے ہے اصل میں تھا اریقا باب اراکا یوریکو اراقا حمزہ کو ہات سے بدلا گیا اریکا کی حمزہ کو آس تو اہریکا ہو گیا ایک حمضہ یہ جو اہریکا کے اندر جو ہم یہ زائد ہے اصل نہیں ہے آگے پڑھیں جی تانے و دمانے تانے پل کابی دوں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُحِلَّتْ لَنَا مِيْتَتَانِ وَدَمَانِ حلال کیے گئے ہیں ہمارے لئے دو مردار اور دو خون فَأَمَّلْ مِيْتَتَانِ جو دو مردار ہیں فَلْجَرَادْ وَلْحُوط وہ ہے ٹڈیدل اور مچھلی ٹھی ٹڈی آپ نے نہیں دیکھی یہ پہلے ہوتی تھی بہت زیادہ تعداد میں آتی تھی یہ فصلوں کو کھا جاتی تھی چرتی جاتی چر نہ پیٹ پرتا نہ کچھ آگے سے کھاتی جاتی ہے پیچھے سے دم کر کے نکالتی جاتی ہے فصلوں کی فصلیں چاٹ یہ پٹسن نہیں کھا سکتی پٹسن پٹسن جانتے ہیں پٹسن کا نہیں پتا سیبے علی بوری وہ پاٹسان ہے وہ ٹاٹ جس کے بنتے ہوتے تھے کبھی سکولوں میں اب تو رواج ختم ہو گیا وہ پاٹسن ہے ٹھیک ہے پٹسن نہیں کھا سکتی باقی ہر کھا جاتی انہوں نے حملہ کرنا تو ساری فصل حرم یہ تقریباً ایک انگلی سے چھوٹی ہوتی ہے سرمئی سے رنگ کی یا سبد رنگ کی یا پیلے سے رنگ کی ہوتی ہے یہ اس طرح وہ ککھا کانیا تھا گھوڑا گھاس والا گھوڑا سبر صاحب کو نظر آتا ہاں بس اسی طرح کی ہوتی ہے یہ بھی اسی ٹڈی کی نسل میں سے ہے لیکن یہ وہ ہے نہیں وہ پاؤں اس کے جس طرح وہ درانتی ہوتی ہے داتری ہاں ٹوکا بھی اس کو بولتے ہیں اس طرح کی ہوتی تھی وہ درائی سے تھوڑی سی بڑی اس سے تھوڑی سی بڑی اب نہیں آتی پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی ہاں جی تو وہ اس کو کیا کرتے پکڑی تو جاتی نہیں تھی اس کو بوریوں سیبے والی بوریوں میں پٹسن والی بوریوں میں بند کرتے بند کرتے جاتے وہ مرتی جاتی پھر اس کو بعد میں پکا کے کھاتے حدیث پڑھ رہا ہے حلال کی گئی کچھ تو حرام ہے نا اس پیٹ کوئی حال نہیں دماغ اپنا حاضر رکھو اسی طرح مچھلی وہ مری ہوئی کھاتے ہیں سارے چھری پھر کے دبا کرتا ہے حلال ہے وہ امت دمان اور جو خون ہے پھل کابد و تہال کابد اور تہال تیحال کہتے ہیں سلی کو کابد کہتے ہیں جگر کو کلیجی کابد جگر تہال تلی تلی بھی وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے اور کبید وہ بھی خون ہی ہوتا ہے یہ حلال ہے اخراجہ احمد ماجہ اس کو احمد اور ماجہ نے روایت کیا ہے وہی غار اور اس میں کمزوری ہے ضعف پڑھ لیں یا ضعف پڑھ لیں ایک ہی بات ہے دونوں کے راتے درست ہیں ضعف بھی اور ضعف بھی آگے پڑھیں انبی رضی اللہ کالا اب ہوریرا رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا واقعی شراب احادی کم جب تم میں سے کسی کے مشروب میں شراب کا معنی کیا کرنا ہے مشروب پینے کی کوئی بھی چیز جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی واقع ہو جائے پھل یوگ وہ اس کو کیا کرے ڈبو دے یگ مس <سلم> سملین ذا پھر وہ اس کو نکالے نازا یع انا دی با سا سمل زی پھر وہ اس کو کیا کر دے پہلے مچھلی کو غوطہ دینا پانی میں پھر اس کو نکال کے بائٹ سینک کیوں فِي جناخی ہی دا ان کیونکہ اس کے پرو میں سے ایک پر کے اندر بیماری ہے فی الآ اور دوسرے میں آخاری خ پر زبر پڑنی ہے آخر کا معنی آخری اور آخر کا معنی دوسرا وفی آخاری اور دوسرے میں شفاء شفاء ہے شین کے نیچے کسرہ شین پر زبر پڑیں گے نا شفا اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ و کن تم الا شفا فر فراطم مینار شفا کنارا اور شفا بیماری سے نجات شفا اس کو نکالا ہے بخاری نے وہ ابوداودا اور ابوداود نے وزادا اور ابوداود نے زیادہ کیا ہے وہ جناحی لدی فی کہ یقیناً وہ بچتی ہے سہارا لیتی ہے بی جناحی اپنے اس پر کے ساتھ فی ہد جس میں بیماری ہے بیماری والا پر وہ نیچے لگا کے سہارا لیتی ہے ڈوبنے سے زیادہ اس کو ڈبو دو تاکہ دونوں پر پانی کے اندر ڈوب جائیں تاکہ گپا نہ ماروکے مار کھاؤ گے توجہ ادھر آگے پڑھے جی <تصفح> وَا نبی واقعی اللہ کالا ابو واقعی اللہ سے روایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاٹا جائے چوپائے سے جانور سے وہ اس حال میں کہ جانور زندہ ہو فا میے تو وہ مردار ہے یعنی زندہ جانور کی جسم سے اگر آپ نے کچھ گوشت کاٹ لیا تو وہ جو کاٹا ہوا گوشت ہے وہ مردار کے حکم میں ہوگا یعنی مردار بھی حرام ہے تو وہ بھی حرام اخرجہ ابو داودا اس کو نکالا ہے ابو د نے وہ ترویدی و ترویدی نے وہ استاناہ اور ترمیدی نے اس کو اصل قرار دیا ہے وہ لف دلہ اور الفاظ اسی کے ہیں یعنی ترمیدی کے اس حال میں کہ وہ جانور زندہ ہے زندہ جانور سے جو کچھ کاٹا جائے وہ کاٹا گیا جو ہے وہ مردار کے حکم میں ہے ہاں مردار ہے آگے پڑھے جی لا ہاں بابل آنیا آنیا کیا ہے انا کی جمع انا ان کی جمع آنیا ضرت ہے بابل آنتی برتنوں کا باب بابل آنتی برتنوں کا باب, باب انہ حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان عن حذیفہ بن الیمانی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا في آنية الذهب والفضه سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو والا صحافی ہا اور نہ ہی ان کی پلیٹوں میں کھاؤ ہاں پلیٹ یا کوئی بڑا پیالہ ٹھیک ہے سخت ان کی جمع ہے یہ بڑے سارے پیالے یا پلیٹ کو کہتے ہیں انال دنیا بے شک یہ ان کے لیے دنیا میں یعنی مشرکوں کے, کے لیے دنیا میں ولا کم فل آخرا اور تمہارے یعنی مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہیں کواری روحا تقدیہ آخرت میں آپ کو ملے گی متافا کم علیہ بخاری اور مسلم نے اس کو اس کے کرنے پر اتفاق کیا ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا منع ٹھیک ہے کچھ بڑے اعلی قسم کے ہوٹل دنیا میں ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر سونے کی پلیٹوں میں کھانا پیش کیا جاتا ہے آگے پڑھیں اللہ یشوراب ان سالامات رضی اللہ عنها امی سالامہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت ان کا نام ہے ہند بنت ابھی امیہ ہند بنتے ابھی امیہ امیر سلامہ ان کی کنیت ہے کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یسوری وہ جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے جو چاندی کے برتن میں پیتا, پیتا, پیتا, پیتا ہے اناما یو جر جروفی وہ اپنی وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے یو یہ جر جرہ کہتے ہیں جب پانی پینے کی آواز نکلتی ہے نا گڑپ گڑپ اس کو کہتے ہیں جرجرا اس کو کیا کہتے ہیں جر جا بندے کو پیاس زیادہ لگی وہ تیزی کے ساتھ جلدی جلدی پانی پیئے تو آواز نکلتی ہے اس کو بولتے ہیں جرجرا اس سے ہے یو جر جی وہ تیزی کے ساتھ گھونٹ بھرتا ہے اپنے پیٹ میں نارا جہنما جہنم کی آگ یعنی وہ جہنم کی آگ کے گھونٹ بھر رہا ہے متفاقن علیہ آگے پڑھیں اونچی آواز سے اربعاتی مطالعہ نہیں کیا صحیح طرح سے آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کالا ابن عباس اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دوبی گل احاب جب احاب رنگا جائے تقداہ تحقیق وہ پاک ہو گیا احاب کتاب کے وزن پر ہے احاب یہ کہتے ہیں معقول لہن جانوروں کے چمڑے کو احاب کس کو کہتے ہیں معقول لہن جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی حلال جانور کے چمڑے کو احاب کہا جاتا ہے احاب کہتے ہیں تو کیا مطلب حرام جانور کا چمڑا رنگنے سے پاک نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھ گناب جب حلال جانور کا چمڑا رنگ لیا جائے فقورا تو وہ پاک ہو گیا اس کو نکالا ہے مسلم نے ایندھن اربا تھی چاروں کے پاس یعنی ابود رسائی ترمتی ابن ماجہ ان کی روایت میں کیا ہے ائی اہا بن دوبی گا مسلم نے کیا تھا ائی ازا دن اے ہابو فقورا سونے اربا میں کیا ہے اما اہا بن ڈوبی گا پکتا جو چمڑا بھی ایوما جو بھی بن چمڑا جو بھی چمڑا ڈوبی رنگا گیا فقد ہو اس کو تو وہ پاک ہو گیا یہ دباغت یا رنگنا یہ کیا ہے جلد چمڑے کی رتوبت کو خشک کر دیتے ہیں فضولات کو ظائر کر دیتے ہیں اور جس چیز کی وجہ سے وہ بدبو پیدا ہوتی ہے چمڑا خراب ہوتا ہے اس کو اتار دیتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں اس عمل کا نام ہے چمڑے کو رنگنا چمڑے کو رنگنا دباغت چمڑے کی دباغت رنگنا اس کو رنگنا بول دیتے ہیں رنگنے سے مراد پینٹ کرنا نہیں ہے رنگ پھیر لو نہیں اس کے کئی طریقے ہیں دھوپ کے ذریعے بھی چمڑے کی دیباوت ہوتی ہے یہ سب سے آسان اور سمپل طریقہ ہے چمڑے کو دھوپے رکھتے ہیں الٹا کر کے بال نیچے اور گوشت والا حصہ اوپر وہ دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے پھر اس کو رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے خشک جو ہے وہ رگڑا رگڑ کے ساتھ اس کو صاف کر دیتے ہیں پھر اس کو اور دھوپ لگتی ہے پھر اور خشک ہوتا ہے پھر اس کو اور رگڑتے ہیں حتیٰ کہ وہ بالکل باریک ہو جاتا پھر وہ بال اس کے مناسب انداز میں کاٹ کے جائے نماز وغیرہ ایک طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں جوتا بنا لیتے کچھ بھی بنا لیتے یہ چمڑے وغیرہ کے جوتے ہوتے ہیں یا آپ کی جیکٹیں وغیرہ یہ سب دیباغت شدہ چمڑا ہوتا ہے دیباغت کے بغیر تو بو آئے گی نا ہم, ہاں یہ آپ نے پتا کرنا ہے حلال جانور کا ہے کہ حرام کا ہے حرام جانور کا نہیں استعمال کریں گے یہ یہ تو آگے پڑھیں جی نہیں مئی تاسی ہاں سہ حب نبانا ساہ اجے بھی غلط پڑے سہا ہُو ہا ہا نہیں س ہ ہا ہاں اللہ عنہ یہ بھی پڑھتے ہیں لیکن محدثین اس کو محبت پڑھتے ہیں اہل الحدیث اس کو محبت پڑھتے ہیں اگرچہ اس کی با مقصور بھی روایت کی جاتی ہے محبت ابو سنان ان کی کنیت ہے بصری صحابی ہے سلما بن محبت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلو دل میں مردہ کے چمڑے کو رنگنا مردہ کے چمڑے کو دباغت کرنا سوہ اس کو پاک کرنا ہے یعنی مردہ جانور کا چمڑا اگر رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے ابن حبان اس کو صحیح کہا ہے ابن حبان نے ہاں جی آگے پڑھیں جلود چمڑا ایک اور بھی ہے ایک اور بھی ہے خستم کا پھول بن رہا ہے احاب ہاں یو تو ہیرو ہل ما و ام رضی اللہ عنہا قالت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں مر مرن نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس سے گزرے یہ جرونها یہ جرونها وہ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے مریوی ہوئی بکری تھی اس کو قصید کے کہیں قفزانے لے کے جا رہے تھے فقالۃ आपने فرمایا لو اخذتم اها با کاش کہ تم اس کی کھال اتار لیتے نہیں تھا یہ تو مردار ہے مر گئی حرام ہو گئی حرام جانور کی کھال حرام ہے تو آپ نے فرمایا یو تو ہیروہل اس کو کھال اس کی اتار لو اس کو پانی اور بیری کے پتے وہ اس کو پاک کر دیں گے پرد بیری کے پترے. پتے کر کی چھال چھوڑے کی کر کے بیری کے پتے اخلیہ ابودا داسائی ابود داود اور نسائی نے اس کو نکالا ہے یعنی حلال جانور اگر مر جائے تو اس کی کھار اتار کے استعمال کی جا سکتی ہے وہ حلال ہی ہوگی اصول یہ ہے کہ جو جانور اللہ نے حرام کیا یا جو بھی چیز اللہ نے حرام کی ہے اس چیز سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانا حرام اس کو بیچنا اس کو خریدنا الخری سب کچھ حرام اللہ کے کسی خاص انتفاع کی دلیل ہو گدا حرام ہے نا تو ہر قسم کا انتفاع حرام ہو گیا لیکن گدے پر سواری کرنا حلال ہے ثابت ہے گدے کو مال برداری کے لیے مال برداری مال اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ثابت ہے حلال ہے جس چیز کو حرام کیا گیا اس کی قیمت کھانا اس سے فائدہ اٹھانا حرام اللہ کے قیمت کی دری لو اب مردار کو حرام کر دیا گیا اس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانا حرام ہے مردار سے ہاں مردار کی کھال کا فائدہ اٹھانا ثابت ہو گیا کھال آپ کھا نہیں سکتے ویسے فائدہ اٹھائیں گے ویسے تو کھال کھاتے ہیں نا آپ زندہ بکرے کو زبا کر کے نہیں کھاتے کان پھاڑتا کدی چیری پائے نہیں کھائے وہ کھال کے بغیر ہوتے ہیں کہ سمیت لیکن وہ کھائے جاتے ہیں کھال سمیت کھائے جاتے ہیں جو کھال پائے کی اتارتا ہے اس کی اپنی اترنے والی ہے بے وقوف لوگ ہیں اس کے بغیر کھانے کا کیا مزہ بات پورا ہاں جی کل مطالعہ کون کون کرے گا اور کون کون پڑے گا